صلو على الحبيب صلى الله تعالی, تعالی آل آل محمد آلہ و علی آله و الصحبه و صلی صلاه و سلام علی کا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا هاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی پیچھے پیچھے اس قائم بھائیوں بھائیو اور مدنی شہر کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور جس طرح چند دنوں سے یہ میسج خوب وائرل ہوا اور ہم نے ظاہر توجہ رکھی بلکہ وہ نگرانی شراکت جملہ تھا دروازے پر نظر رکھی تو میں اوپر ہی تھا جب وہ کیمرہ جو ہے وہ لے کر دروازے پہ کھڑا تھا تو واقعی نظر دروازے پر تھی دی کہ دیکھیں کہ ابھی الحمدللہ میرے لسنت کی تشریف آوری ہو تو خیر تشریف آوری ہوئی اور زیارت ہوئی اور پھر آپ کے مدنی پھول بھی ہوئے اور ظاہر اس پر بہت سارے سوالات کا اگرچہ سلسلہ ہو چکا اور وضاحتیں ہوئی مدنی پھول بھی ملے انگران شولہ سے میں جو عرض کروں گا اس حوالے سے ظاہر پچھلے ہفتے یہ سارا امام شریف کا تبدیلی کا سلسلہ ہوا رنگ مختلف رنگ رائج ہوئے اور آج یہ لباس کے حوالے سے بھی جو, جو بیان ہوا تو ہوئے زار دنیا بھر سے آپ کو بھی فیڈ بیک ملتا ہے اور آپ بھی سفر کرتے ہیں تو اس موقع پر آپ کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب والصلاة والسلام للہ ربی المرسلین اصل میں قوم ہے باپا کے پیچھے امل سنت کے پیچھے ہے یعنی یوں سمجھیے کہ آج جیسے بھی ہم نے ڈاکٹر شاہد کا فوتی پیغام آپ نے سنا دیا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے اس گیٹ اپ میں, میں کیسے مطلب کہ داود اسلامی کا مدنی کام کر سکوں تو بہت ساری اس طرح کی فیلنگز ہیں اس طرح کے مطلب کے جذبات ہیں تاثرات ہیں ابھی پچھلے دن ہمارے ساتھ شامی مبین بیٹھے تھے تو شامی مبین جب یہ واپس جا رہے تھے تو مجھ سے ڈائریکٹلی انہوں نے داود اسلامی کے مدنی ہلیہ کے بارے میں سوالات کیے تھے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں امیل سنت کے سامنے آج سے نہیں ہے اس کے علاوہ کئی ایسے موضوعات ہیں جو مدنی ہولیہ ہی سے متعلق ہیں وہ خود پچھلے ہفتے امیل سنت نے شاید فرمایا تھا کہ تب شورہ نہیں تھی تب سے ہم اس پر غور کر رہے تھے مرکزی میں تو میں چونکہ جب آپ دنیا کے مختلف ممالک میں گئے اور وہاں سے آپ نے مدنی کاموں کو دیکھا اسلام بھائی آپ کے قریب آتے رہے تو بہت سارے سوالات اس موضوع پر ہمارے پاس بھی جمع ہوتے رہے اور امیل سنت کے پاس ہر چیز آتی رہی مگر چونکہ یہ ایک یوں کہیں گے کہ امل سنت کی اسی میں خصوصیت ہے کہ وہ خود ہی اس چیز کو لے کر چلے تھے تو اے رضا ہر کام کے وقت ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا تو میں اس کو پتم یوں دیکھ رہا ہوں حاجی امی کہ امیل سنت نے اب تک اس قوم کو امام کا عادی بنایا سفید لباس کا عادی بنایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ایک رنگ پر وہ امامے کا تھا یا مدنی لباس کا تھا تو امل سنت نے اس قوم کو ایک رنگ پر جمع کیا تو یہ امل سنت اسے کتنی سنتوں بھرے اور سرکار سے ثابت اور شریعت متحرک کو جس چیز میں مطلب کہ وہ جواز کی صورت ہے اس رنگ پر جمع کر کے انہیں نیکی کے کامے لگا سکتے ہیں میں یہ یوں سمجھیے کہ پچھلی جمعرات سے لے کر یعنی یہ جمعرات نہیں اس کی پچھلی جمعرات سے لے کر میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس ہفتے کی اس آج کے اعلان تک پھر یہ بارہ مدنی پھول آپ کے ہاتھ میں تو یہ بارہ مدنی پھول بھی بارہ گھنٹے میں نہیں بنے یہ بارہ مدنی پھولوں کا بھی ایک پورا پروسیجر ہے اور یہ آج ہم سب کے سامنے آئے وائرل ہوئے میری سنت دے بیان کیے تو یہ سمجھے کہ یہ بھی جو آج جو ابارہ مدنی پھول ہیں امیل سنت کی آج کی جو وضاحتیں ہیں تو کئی برسوں کا پھر ان دنوں کا یہ پورا ایک نچوڑ ہے کہ جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج امیل سنت نے دعوت اسلامی والوں کے سامنے دیگر آشیقار رسول کے سامنے اس چیز کو رکھا اور ایک اسلام کی دین کی شریعت کو جو مطلوب محمود ہے اور شریعت کا اور دین کا کام اور سنت خدمت کا جس میں زیادہ امکان موجود ہے وہ کیفیات امل سنت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اب ہے یہ ہے کہ اسلامی بھائی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اسی طرح میں بالخصوص دوبارہ ارض کروں گا اسلامی بہنوں کے حوالے سے مردوں کے مقابلے میں شاید اسلامی بہنوں عورتوں میں بھی عملی زیادہ پائی جا سکتی پائی جا تو کوئی تعجب اس کو شاید غلط نہ کہا جائے لباس کے معاملے میں اور بے پردگی کے معاملے میں جو عورتوں میں جو اس طرح کا جو رجحان پایا جاتا ہے یہ مطلب مرد یعنی مرد پردہ نہیں کرے گا پردہ تو عورت ہی کرتی ہے نا مرد نہیں پردہ کرتا ہے کہ ہم, کو, ہم کو پردے میں رہنا ہے تو اس حوالے سے جو مدنی برقع اور پھر اسلامی بہنوں کے حوالے سے جو ایک شدہ جیسے ہمارے اسلام بھائی مامے کے رنگ کے معاملے میں دی کے معاملے میں جو ان کے مزاج میں ایک انداز تھا اس کو جو ملے سنت اسلامی بہنوں کو جو نصیحت فرمائی درس دیا اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے اگر آپ غور کریں میں تو دیکھ رہا ہوں تقریباً اسپیشلی آٹھ دس دنوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں دس بارہ دن ہو گئے اسپیشلی میں اس میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ سنت کسی صورت یہ چاہتے ہیں کہ بس اس قوم کے دل و دماغ میں دین کی اور شریعت کی محبت پیدا شاید. ہو اور وہ کسی صورت مسجد کی طرف آ جائیں نیکی کی دعوت کے کام مصروف ہو جائیں بس یہ بہت شارٹ ہے اگر میں کہوں یہی امیر السنت کی دعوت اس طرح مطلب کہ اسلامی بہنیں دیتی ہیں جو نیکی کی دعوت کہ یہ آئیں بیٹھیں گی آہستہ آہستہ آہستہ خود بخود نیکی کے کاموں میں لگ کر اور ایک عمل کی کیفیتی پیدا ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا نا اسلامی بہنوں سے متعلق کہ اسلامی بھائیوں میں تو الحمدللہ للہ امیر اللہ السنت خود بھی پھر آپ کو دیکھا اور راکین شورہ اور ذمہ داران مفتیان نے کرام یوں تو ذمہ داران میں تو اسلامی بھائی مدنی چینل یا دیگر ایکٹیویٹیز کے ذریعے پتہ لگ جاتا ہے اسلامی بہنوں تو پردے میں ہی ہوتی ہیں تو اب یہ کہ تنظیمی طور پر اسلامی بہنوں کے لیے وہ کون سا ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ یہ احکام بھی قائم رہے پردہ بھی رہے اور جو آسانیاں دی گئی ہیں کہ اسلامی بہنوں کو قریب کریں تو کیا ان کے لیے مدنی پھول آپ فرمائیں گے مدنی پل یہی ہے جو دیکھیں امیر سنت نے جو باتیں اسلامی بھائیوں سے فرمائی ہیں نا سمجھے کہ مینوئن مینو, مینو سے اس اس کو اس کے حساب سے لے کر اسلامی اوپر لے اصل میں تو اسلامی بھائی مدنی کام کر اسلامی بہنیں مدنی کام کریں اسلامی, کری. اسلامی بارہ مدنی کام آپ کے لیے ہمارے لیے ہیں اس کے لیے آٹھ مدنی کام ہے ایک طبقہ کس وجہ سے نکی کی کام سے سنتوں کی خدمت سے دور ہے اسی طرح کس وجہ سے اسلامی بہنوں میں ایک تعداد ہے جو نکی کے کام سے اور سنتوں کی خدمت سے اور اس سے دور رہتی ہے تو ہم سب کو میں کہوں کہ آپ مداس علی نے تمام دعوت اسلامی والوں اور محبت کرنے والوں کو ایک وسعت نظری اور وسعت قلبی کا ذہن دیا پھر ایک جملہ آپ نے شاید اسی طرح کا ملتا جلتا احشاد فرمایا کہ جب شریعت ایک چیز سے منع نہیں کر رہی تو آپ اور ہم کیوں منع کریں شریعت ایک چیز کو قبول کر رہی ہے تو آپ اور ہم قبول کیوں نہ کریں شریعت ایک چیز کی مذمت نہیں کر رہی تو آپ اور مجھ اس کی مذمت کیوں کریں یعنی کتنی اسط قلبی اسعط ذہنی اسعط نظری ہے اور اسلام و دین کا کتنا خوبصورت میسج وہ لباس کے اور ہر چیز کے انداز سے جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت شامل رہی تو دنیا بھر سے اس کو میرے پاس جو اس پر فیڈ بیک ہے دنیا بھر سے جہاں جہاں سے رابطے ہوتے آتے ہیں پذیرائی ہی, ہی آ رہی ہے تو وہ چل رہا ہے نا اور بولو اور بولو اور بولو اور <laughs> بولو <laughs> اللہ تعالیٰ امیر علیہ سمت کو سلامت رکھے اور تمام دعوت اسلامی والوں کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرتے کرنے کی توفیق عطا لیتے عرب شریف توفیقار اسرارفر مدنی مساکے مدنی محض ماشاءاللہ اپنی برکتیں اٹھا رہی ہے آج کے مدنی مذاق میں عمر سنت کی ایک بات بہت پیاری مجھے لگی کہ ایک مدنی منع کا جو چہرہ اسکرین پہ نہیں آیا تھا تو امیر السنت ماشاء اللہ بڑی پیاری توجہ فرمائی ہے ماشاء اللہ اور اس کی وضاحت بہت پیاری فرمائی ہے یہ امیر سنت کا انداز مجھے بہت پیارا لگا الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسجد کو شادو آباد رکھے اور ان کے علم عمل میں خوبصورت اور برکتیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بے شک یہ ہم سب نے اس کو نوٹ کیا آپ نے بھی بہت خوب اس کو نوٹ کیا یہ ہوتا ہے چھوٹے بڑے ہر ایک کا خیال رکھنا اس کی دل جوئی اس کی حوصلے بڑھانا پھر ان کے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے ان کے حوصلے بڑھانا ان تمام طرح چیزوں پر یہ چیزیں آتی ہیں اللہ مل کا سایہ سلامت رکھے صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالی علی محمد میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ تیس سال کا ایک عرصہ ہوا کہ ایک رنگ جو ہے وہ سجایا گیا اور لباس کی جہاں تک تعلق ہے تو یعنی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ جانتا ہوں میں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی سفید لباس بنایا نہیں ان کے گھر میں یوں سمجھا جائے گا کہ کہا جائے نا کہ رنگین لباس ہے ہی نہیں اور بچے بڑے ہو جائیں تو سب کے مکس ہو گئے ہاں مکس ہو گئے تو اب یہ آج اظہار ہوا لیکن دراصل وہ اپنی کیفیت امیر علیہ سندر نے اتنی ظاہر نہیں کی لیکن ظاہر ہے یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک فیصلہ اور ایک بہت ہی زیادہ اس کے لیے کوششیں کر کے اور ایک اتنا کچھ کر کے اور اتنا ایک روٹین بن گیا ایک چیز ہو گئی ہے اب یہ جو چینج ہوا ہے امین بھائی اس پورے چینج میں اسلام دین کی محبت اور اس کے رسول دیکھ رہا ہوں باشا. باشا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ یہ رنگ ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا لباس کے معاملے میں مطلب یوں قبول کرنا یوں اختیار کرنا تو یہ, یہ ساری چیزیں نا یوں سمجھیے کہ یہ لاکھوں کروڑوں دعوت اسلامی والوں کو ایک دین کا بہت پراپر میسج جا رہا ہے باشا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب کہ میں نے ہی لوگوں کو سبزی پر صرف سبزی معامے پر, پر اور صرف سفید لباس پر میں نے رکھا اور اگر آج اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو اس میں دیکھیں کہ اس میں دین کا فائدہ ہے تو بھی ہو رہا ہے نا اسلام و دین کا فائدہ اسلام و دین کی محبت ہے حجی جب مدنی چینل سے پہلے جب ویڈیو آ رہی تھی نا یہ فیصلہ بہت پڑا تھا اور لوگوں کو یہ تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا دعوت اسلامی کا ہو جائے گا مگر دنیا نے دیکھا کہ ویڈیو کے آنے اور مدنی چینل کے آنے کے بعد دعوت اسلامی کو زیادہ پذیرائیں ملی ہے انشاءاللہ تلع, اس اقدامات سے بھی دعوت اسلامی کو زیادہ امیدیں کے پذیرائیں ملے گی اور انشاءاللہ مدنی کام اور بڑھے گا اور انشاءاللہ شاء رسول آپ کے قریب آئیں گے انشاءاللہ اور ایک اور اور لیتے ہیں میں نظیمہ تاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں انگریانی شہر کی بارگر میں میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم شخصیات کے پاس جاتے ہیں مدنی کام کے حوالے سے تو فرسٹ ٹائم جب ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان سے کیسے گفتگو کریں کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور بعض اسلامی وہ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں یا ڈر محسوس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اتشاط فرما دے کی ہم کیسے ان کو اپنی طرف توجہ دلا سکتے ہیں اس کے علاوہ دعا بھی احساس فرما دیں گے گھر کے آلات ٹھیک نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بھی دوبارہ فرما دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار پر رحمت کی نظر فرمائیں خصوصی کرم فرمائے دیکھیں اس میں کوئی گھبراہٹ اول تو کچھی سی گھبراہٹ ہے آپ جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے ذہنی طور پر تیاری ہے اس کو پتا ہے کہ مجھ سے جو ملنے آ رہا ہے وہ دعوت اسلامی کا مبلک ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں قرضہ ورضہ لینے تو نہیں جا رہے کہ ہم کو گھبراہٹ ہوگی تو جب آپ جائیں نکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو جائیں اب آپ کے ہاتھ میں اختود المدینہ کا خوب ایک رسالہ بہت اچھا گڈوان یہ بن جاتا ہے کہ یہ رسالہ دے مثال دیتا ہوں جیسے کہ احترام مسلم رسالا آپ کے ہاتھ میں جی میں آپ کے لیے احترام مسلم رسالا لایا ماشاء رسالے میں جو ہے نا ابیل سنت نے یہ ایک بڑی پیارا مطلب ادنی پھول فرمایا ہے اور جناب آپ نے صفانامہ بارہ کھولا مثال دے رہا ہوں اور بارہ صفان پر آپ نے جیسے کہ جیسے یہ بارہ صفانوے ساتویں لائن سے جیسے آپ دیکھے کتنا پیارا بندی پھول ہے مینٹلی طور پر آپ پہلے سے تیار ہوں وہاں سے پھر گفتگو کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے پھر انہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اشتہم کی دعوت دی جاتی ہے آپ مدنی مذاکرے کا جو ارینج کرتے ہیں جہاں پر وہاں مدنی مذاکرے کی دعوت دی جاتی ہے اگر چل چلے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں آئیے گا ضرور ان شاء اللہ بیٹھ کر سنت کے مدنی پھول سنیں گے یوں مطلب کہ ان کو قریب کریں مسجد کی طرف لائیں مدنی ماحول کی طرف لائیں پھر اپنے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرائیں ہر ایک کے پاس جا کر میرا ناقص مشورہ یہ ہے ہر ایک کے پاس جس کے پاس میں جاتے ہیں مدنی انعامت کا رسالہ ضرور لے کے جائے کریں مدنی انعامت کا رسالہ ان کا ہاتھ میں دے دیں اگر موقع ہے تو ایک منٹ یا دو منٹ اب خاموش بیٹھ کے کہ پیارا تفاع اس کو ایک یا دو منٹ خاموش اب بولیں کچھ بھی نہیں اس کو پڑھنے دیں پھر تفسرہ نہ کریں اس کو اس کی جیب میں رکھوا دیں اس مدنی, مزا, مدنی نامت مدنی انعامت کے رسالے میں اللہ کی رحمت اتنی کشش ہے کہ اس طرح کا آدمی جب پڑھے گا نا تو اس کو دیکھے گا تو بتا دیں یہ ہم کو مطلب یہ سارا فیل کرنا ہوتا ہے روزانہ کی بنیادوں کو وغیرہ تو انشاءاللہ اسے اس سے بھی دعوت اسلامی کا کہ وہ انشاءاللہ مدنی محول ماحول کے قریب آئیں گے جی کال دیں مدنی مذاکرے کی مدنی محک سلسلہ بہت اچھا ہے میں محمد منیر تاری جامعت المدینہ سما سٹا سے ارد گزار ہوں آج مدنی مذاکرے میں موت کا ذکر ہوا تو موت کے ذکر سے دلچسپی اور محبت کس طرح ہو مدنی بھول عطا فرمانے جب آخر سے محبت اور آخرت کے معاملے میں ہماری مدنی سوچ بنے گی تو ظاہر ہے کہ موت کا ذکر اس کے کرنے کا ذہن بنے سن عمر بن عبد العزیز عل رحمۃ اللّہ, اللہ عزیز یہ اپنی مجلس میں موت کے ذکر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے یعنی مجلس میں باقاعدہ موت کا ذکر ہوا کرتا تھا سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اس معاملے میں پوچھا کرتے تھے مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ یعنی ہمارے بزرگوں کی سیت جب ہم دیکھتے تو انہوں نے تو خاص اس موضوع کا اہتمام کیا ہوا تھا کیونکہ اس میں خوف خدا رقت قلبی اور آخرت کی سوچ اور گناہوں سے بچنے کا بڑا ذہن ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو اس طرح کی جو مدنی سوچ بنے گی نا تو موت کا ذکر یہ لذ یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک اب ہمارے اندر ایک وہ پیدا کرے گا یوں جلا بچتا ہے موت کا ذکر جلا بچتا ہے یعنی کہ مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے موت کا ذکر تو اس کے لیے امل سنت کے ایک سے ایک رسالے ہیں آ, مردے کی بے بسی مردے کے تھدمے ویران محل اس طرح کے رسالے پڑے قبر کی پہلی رات اور اس طرح موت کا سفر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہنے کو بت کا انجام بہت ہی پیارا بیان ہے اور یہ رسالے بیان آتے ہیں تو یہ لے ان شاء اس سے فرق پڑے گا یہ اس پر بہت اچھا ایک گفتگو ہوئی تھی اور جیسے نا موت کی یاد کسی کو خوف زدہ کرے हुँ. تو بڑی پیاری بات ارشاد میں کہ اس کی قبر جو جنت کا باغ ہوگا تو اور پھر اس پر جو امیر اللہ سنت تقریباً جو اپنے وہ شادی والا جو معاملہ بیان کیا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول کی خصوصیت ہے کہ اس کے قریب آنے والے کو اس ان باتوں کا احساس جو ہے وہ دلایا جاتا ہے تو بالخصوص اگر یہ ہمارے جو ذرا ذمہ دار وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو آپ نے بڑے اچھے بیانات کی طرف ترغیب دلائی کہ باقی بیاانہ جب سنتے نا دیکھ نا کرنٹ ملتا ہے ہاں جی امت شرح الصد کا نام ہم نے مدنی ماحول میں آ کر سنا علامہ جلال الدین سیدی شاف رحمۃ اللہ تعالی کا نام ان کا ذکر ہم نے مدنی ماحول میں آ کر سنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو موت خبر وغیرہ کے بیانات کو جو پڑھنے کی اور پھر دیگر کتابوں سے دیکھنے کی بیانات سننے یہ جی سب چیز مدنی ماحول سے ملی موت کا ذکر جو ہے یہ اگر صحیح معائنہ میں ملتا رہے تو یار ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے سرورنے کا سبب بن جائے جی کال چلائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ صدیق اسماعیل ناد خان کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پروگرام دیکھ رہا ہوں بڑی خوشی ہو رہی ہے راج مدینہ منورہ میں چھما چھم رحمت بسی ہے ماشاء اللہ آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر میں سید کی حاضری نہیں آمین آمین آمین اور فکر آخرت بھی نہیں فرمایا امین, آمین اللہ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا ج والے دیکھ کر تیرا اماما نور کا سر جھکاتے ہیں اللہ بول بالا نور کا سلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکات ماشاء صدیق اسماعیل کے مشہور و معروف نات خان اور میل سنت کے بڑے شروع کے ساتھی الحمدید. رہے ہیں اللہ کریم آپ کی آواز کو سلامت رکھے اور اسی طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری ناطے سنتے رہیں اور سناتے رہیں بہت شکریہ آپ نے آواز ہم تک بھیجی ماشاءاللہ اللہ جی چلائیے کہ یہ رعایت رنگین لباس ٹوپی وغیرہ کی کیا یہ صرف عموم اسلام بھائیوں کے لیے یا دعوت اسلامی کی کا بھی مدر وغیرہ کے لیے بھی یہ رعایتیں کنفیوژ حالانکہ یہ بارہ مدنی پھولوں میں یہ سارے دعوت اسلامی والوں کے لیے جو جہاں ہیں خاص ادارتی طور پر الگ سے چند ایک مدنی پھول بیان کیے گئے میں نے بھی آپ کو جو سوالات کیے نا یہ اتنی مجبوری نہیں کیے ہے آپ سے الگ سے میں نے پوچھا کچھ تو اتنی مجبوری بھی ہوئی میں کیا لگتا ہے شاید کچھ یہاں تو سیدھا سیدھا اعلان ہوا سمجھ میں تو آیا تو اب یہ کیوں نہیں سمجھے یا کیا نہیں ہے تو یقین ہوگا جیسے انگلیاں کاٹے ایک چیز پر رہے تو بازو کا صحیح ہے رمین بھائی لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہی یہ جیسے نا ٹی وی کے لیے ہوا تھا کہ ٹی وی مطلب میرے لیے سننا زیادہ حیرت والی بات ہے یا کسی کا اس طرح اعلان کرنا حیرت والی بات ہے اعلان ہے نا یہ تمام دعوت اسلامی والوں کہ شکار رسول کے لیے مدری رسول ہیں نہیں یہ واقع اگر جنرل ہی دیکھا جائے نا تو جیسے ڈاکٹر شاہد کا جو جواب آیا نا یہ بہت ساری باتوں کو اس نے اوپن کر دیا کہ ایک یہ ایسا, ایک ایسا جنرل ہے بات کہ بعض تھا یہی کہ یار جب تک یہ گیٹ اپ نہیں ہوگا نا تو ہم مطلب کہ ذمہ داری یا آپ دیکھنا جامع المدینہ میں انشاءاللہ کے طلبہ کرام کی تعداد دین کا فائدہ ہوگا لانے چاہتا ہوں بہت اچھا اور جب کام اٹینڈ کیا ملے سنت نے تو نقصان کا پہلو کیوں کر ہوگا ہمیشہ اللہ کی رحمت سے کسی نے کہا نا کہ کوئی بالکل سرحد پر بارڈر پہ کھڑے تھے گیٹ تو کیا پورا پھٹک کھل گیا بہت سارے اندر اللہ کی رحمت سے جی کال دیں احمد اللہ کر اللہ مرشد کریم کے ہر فرمان میں ہر اقدام میں بے شمار برکتیں ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ اقدامات سے بھی پوری دنیا میں مدنی کاموں کی مزید دھومیں مچیں گی باقی نگرانی فراغ کی بارگاہ میں عرض کے بعد اسلامی بھائیوں میں ابھی بھی اس طرح کے باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مطلب جو سبزی ماما باندے وہ اس کے حوالے سے جیسے سوتے ہیں کہ یہ اچھے اسلامی بھائی ہیں اور الحمدللہ یہ بھی سبزی ماما باندھتے ہیں تو اس طرح کی سوچوں کی بھی ہمیں جو ہے نا اصلاح کی اور تربیت کی ضرورت رہے آج امین سنت نے جس انداز پر مدری مذاکرے میں شرکت فرمائی غالباً اس طرح یہ خود ایک قصدن انداز اختیار کیا نا کہ چادر ہاں اسلامی بھائیوں کے لیے پوری ایک مطلب واضح طور پر پریکٹیکلی ایک عمل دیا اب کوئی سبز امامہ پہنتا ہے تو بھی اس سے مدینہ مدینہ سبز امامہ ترک تو نہیں ہوا نا سبز امام کے ساتھ اور امام اضافے ہو گئے اور کوئی نہیں پہنتا تو یہ بھی نہیں خود امیر سنت یہ تو مندی مذاکر نے فرمایا کہ یہ یوں کہتا تو یہ کہ یہ سنگا صاحب کا زیادہ دیوان ہے باپا کا زیادہ دیوان ہے مطلب کہ بہت ساری وضاحت ہو گئی ہیں یعنی کہ امیل سنت کی یہ تحریر ہے جو ابھی آپ کے پاس جو تحریر پہ امیر سنت کی سائن کی امیر سنت کی اپنی تحریر ہے جو اس تحریر کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کائک وہ کیوں کر قابل مذمت رہے گا اور جو ع شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے وہ شریعت کے اقام پر عمل کرتا ہے وہ کائے, کو, کائے مطلب کہ وہ کس کی مذمت کی جائے گی تو امیل سنت نے دو ہفتوں میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے اور ان اللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا جی کال دیں باشلہ محمد عرفان تاری سفتر بازی الشپورہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ مذاکرات دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی مدنی مذاکرے کے مدنی مہک سلسلہ اپنے جلوے اٹھا رہا ہے تو الحمد بہت ہی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے پیر و مرشد کے علم امر و و میں و برقتوں کا نزول فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں کا تادیر قائم بہت بہت شکریہ کال کرنے کا یہ دیکھیں دیوانے ماشاء اللہ ملا دال میں اتر گئے واہ میلا میں پہنچ بھی گئے کیا بات ہے مدینے کی اور یہاں مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے یہاں یہ لائنوں میں لگ جاتے ہیں نیچے اتر جاتے ہیں ٹریکنگ کرا دیں مدنی چین کے ناظرین دیکھیں یہ بھی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہے اور ماشاءاللہ ان کو ایک کسی پیاری طلب ہے آپ کو میری آواز آ ہے میلادال والو ہاں ابھی آپ کی تعریف کرنا دو رہی آئیے ان کو یہ پتہ یہ صحیح سمجھا کو یہ تو نہیں پتا ہوگا میرا دار جہاں آپ بولتے ہیں السلامی اسلامی اللہ ماشاءاللہ اللہ فرحان اللہ جی کال چلائیے میرا نگران شرا سے سوال ہے کہ آج میرے سنت نے مدنی مذاکرے میں زعفرانی کلر کا امامہ پہنا تھا اور آپ نے کون سے کلر کا امامہ پہنا ہے کیونکہ آپ کے اور اس رنگ کے امامے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے پلیز ریمائی فرمان سب ڈفرینٹ رنگ میں نہیں ہے یہ ایک ہی امام کے دو پیس تھے ایک امل سنت کے سرے مبارک پر سج رہا تھا اور ایک وہ اس کا حصہ ہے کہ میں نے پہنا تھا لیکن ظاہر ہے وہ چہرہ کہاں وہ وجود کہاں ان کے سر پر جو آ جائے وہ بس با کمال ہو جاتا ہے اس کا کمال بھی جدا اس کا جمال بھی جدا ہے تو وہ اطار کی شان ہے یہ سگی اتار نے پہنا ہے ورنہ تو کپڑا یہ ایک ہی کیا تھا دو پیس ہوئے تھے ایک سر مبارک پر تھا سنت کے اور ایک میں نے پہنا ہوا اس کا نام اس کا نام صحاب ہے اور صاحب رکھا گیا ہے اور یہ اب یہ بے نام ہے امامہ ہیں میرے پیر کی کیا شان ہے اللہ تعالیٰ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھی یہ ایک ہی تھا یہ ہو جاتا یہ کل چلائیے گجرات جام نگر سے ساجد افتار یار کر رہا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں آج عمران کی میرے سے میں یہ اپنے جو جب پہنا ہوا ہے اس کو کون سا کلر کہتے ہیں میں نے جب نہیں میں نے کرتا ہی پہنا ہوا ہے اور اس کو کریم کلر کہتے ہیں نارملی نا جی کریم کلر ہم بھی لے سوچ کریم کلر پہنا تو تھوڑا لائٹ تھا یہ اسے تھوڑا وہ یہ کاٹن پر ہے پورا تو وہ فل کوٹا نہیں تھا تو یہ تھوڑا سا کے فرق ہیں باقی یہی چل رہا ہے جبا اماما کلر کرتا یہ بھی سوال آیا نا کہ جبا اور کرتا کیا عام کمیز پہنتے ہیں ان کا کیا ہوگا جیب ایک ہوگی دو ہوگی سامنے میں سب ہوگی امیر سنت نے کھول دی ہے کہ جو جس کو شریعت نے اجازت دی ہے جو علماء، سلحا شورفا جو وہاں پر رائج ہے عرف ہے ایسا مطلب پہنے سوڈان جاؤ گے تو سوڈان جوگا تو پہن دے گا وہ رنگ برنگی اور وہ پھول دار وہ چٹ پٹے وہ بنا ہوا تھا لیکن ان کا پورا مذہبی لباس ہوتا ہے اب ہمارا وہاں جاگے وہ پہننا اب وہاں کون سا مطلب کہ جو جیب رنگی ہے وہاں کون سا یہ ہوگا وہ اس کو بولیں گے کیا میرے کو یہ بھی نہیں بولے جب بولیں گے کُرتا بولیں گے کیا بولیں گے رشیا رشیا کے لیے تو وہ تو ٹوپی ہم نے دیکھی تو ٹوپی بڑی ہے جی وہ ٹوپی اپنے کو بھیج دی ہوئے تو وہ پہلے تو بیچا نہیں گیا یہ وہی آدمی ہے لیکن اچھا باتوں کا تو یہ وہ ان کا لباس ہوتا ہے جو اعزازی طور پر آپ کو دیا جاتا ہے یعنی آپ جائیں گے تو آپ کو اعزازی طور پر آپ کے سر پر وہ ٹوپی یا اس کا لباس آپ کو کہ کے اعزاز ہے مطلب ایک شرف ہے وہاں کے بدھ میں الحمد ترکی میں علماء وہاں کے پیر حضرات اور وہاں کے آئمہ ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں باہر بھی ہوئی ہیں تو ہر ایک ملک ایک اپنا ایک مذہبی اور وہاں کا ایک مذہبی تو شورفا ایک علماء سلحا اور ایک وہاں کی جو ایک اہل علم اور اہل مقام والی شخصیت ہوتی ہیں ان کا اپنا لباس شرا ہے تو آپ چونکہ تحریک کے ساتھ تنظیم کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں کو اپنی تحریک اور تنظیم کے ساتھ وابستہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو الگ سے نظر آنے کے بجائے ان کو لگا یار یہ ہمارے لوگ ہیں ہم ہی ملے ہوئے ہیں تو ان کی انشاءاللہ آپ کی طرف اور آپ کی ان کی طرف جو رغبت کا جو اضافہ ہوگا نا اس سے انشاءاللہ مزید سنتوں کی خدمت کے مدنی پھول کھلیں گے جی اس میں سوالات کا سلسلہ رہتا ہی ہے تو موضوع میں ہی بات چلی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول کون ہر حال میں اللہ زب سر میں ڈرتے رہنا چاہیے تو یہ ایک عملی طور پر اسلائی بھائی وہی بات آپ کی بھی وہی گفتگو تھی کہ اس معاملے میں کمزوری نہ لائیں اور وہ کہتے ہیں کہ باعمل عمل رہیں پھر وہ با عمل کی ڈیفینیشن ویلکم ہاں کریں آج ہمارا ایک مدنی مشورہ ہو رہا تھا جامع جی دوپہر کو اس میں ایک بڑی پیاری بات تھی کہ آپ کے سامنے ایک بظاہر بے عمل شخص ہے یعنی اعلان یا گناہ کرنے والا اب اسے دیکھ کر اگر آپ کے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے تو اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا نظر آ رہا ہے تو آپ بھی تو ایک تکبر کے حرام و ناجائز کسی گناہ میں مبتلا نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر اپنی کیفیت کو سنبھالنا اور بعض اوقات کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے مگر اس کوئی اس کے ساتھ نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور وہ نیکیاں کیا پتہ اللہ کی حضور مقبول ہو تو یہ بہت ساری چیزیں اللہ ہمیں آجزی دے ہمیں انکساری عطا فرمائے سامنے والا آپ کو نیک سمجھ کر تو شاید وہ چھوٹ جائے ہم کسی کو گناہگار سمجھ کر پھنس نہ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ بس بندہ آجیزی کرے انکساری کرے اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے اور نیکی کی دعوت عام کرتا رہے گناہ سے بچتا رہے نیک بنانے کی کوشش کرتا رہے اور گناہوں سے بچاتا رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیقہ فرمائے مدری مذاکرے کے مدنی مہک سے اپنے دیکھا ان اللہ آئندہ مدری مذاکرے میں مدری مذاکرے کے مدری مہک کے, مدنی محق کے پھر حاضر ہوں گے دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے اب تو ہفتے ہفتے انتظار بھی رہتا ہوگا اس ہفتے کیا ہوگا کچھ ہونا ہے جو مزاج یار میں آئے جو مزاج میرے پیار میں آئے دوست مدری مذاکرے کی جو وہ ایسا انتظار کرنے والے کرتے ہیں لیکن یہ جو انتظار ہے نا کب شروع ہوگا کیا ہوتا ہے پھر آپ کے وہ جملے کے دروازے پہ نظر رہے نہیں رہی تھی نا رہی دروازے سے ہی آنا تھا آنا تو وہی سے تھا ٹھیک ہے صلو